سورت السجدہ اب یہ سورج مبارکہ آئی ہے یہ تین رکو پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورج سیدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاتمہ تھا اضافی طور پر تو اس کا ہم اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعہ کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورج سجدہ جو ہے پوری تین رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رقط میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر صورت الدہ یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورج جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون وہ دو دو رکو کی سورتیں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ سورت خاصی طویل ہے تنظیل کتاب لارمین اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی فریب نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے ہم یقو الفرا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود بھر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لی ہے بلب الحق من میرے کا نہیں یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن ذرا قوم ماں تاہم نظیر خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی دبی اس نسل میں نہیں آیا اس قوم میں نہیں آیا لال لحم آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں شاید کہ وہ ہدایت پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ خلق خلقات و لو مابینت ایام اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں سم بس طواش پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر تخت پر مالکل ولی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں ولیم ولا شفی یہاں دون کا لفظ ہے مقابلے میں اس کے خلاف یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفی افلاط کروں تو کیا تم تطکر نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہو آکل سے کام نہیں لیتے یودمبر امر امن سماعل وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تو ہے ایک ہزار سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے پلاننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو دلت القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس ہزار سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے یو دب المرسما وہ تدویر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے صبح یارو جو پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں فی یومن اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں مقدار ہلف صنعت مماتاؤدون جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو ایک ہزار برس اب یہ سورہ حج میں بھی آیت آ چکی ہے ان نہ کا کالف تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے تو ایک ہزار سال کے برابر ہے اور یہاں پر بھی یا گیا کہ یہ تدبیر عمر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ہزار سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے ذالک عالم الغیب شہادت وہ ہے وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی العزیز جو زبردست ہے الرعیم رحم فرمانے والی ہے العزیز میں کلّ شہین خلا کہ جو شہری اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی بہت عمدہ بنائی اس کی خلقت میں کوئی نقش تم نہیں دکھا سکتے کہیں کو کوتا ہی نہیں دکھا سکتے وہ بداخلقل انسان منتین اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو مراحل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں ارض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو لطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے لیکن اس کے بعد سما جال نسل سلالتما مہین پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ السلط اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالتمائی مہین اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کا ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے سما شاہ وہ نفع کا فی اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نو پلک سنوار دیتا ہے وہ نفع کا فیح اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے یہ میں ارض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ ہے کہ چالیس دن لطفے کی شکل ہے چالیس دن بزرا ہے بلکہ درمیان میں علاقہ ہے اور پھر ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے وہ نفا کا پی رو ہے اور اس نے تمہیں لیے بنا دی ہے کان بھی اور آنکھیں بھی اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی جو بھی چاہے کہہ لیں اس لیے کہ دل کے بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے قلی تشکرون بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو وہ کالو اعزہ زلندہ فلرد نفی خلقین ذریع اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گند ہو جائیں گے رل مل جائیں گے مٹی ہو کے مٹی, مٹی میں مل جائیں گے تحریل ہو جائیں گے اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جب اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے اس کے الیکٹرونز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے وہ جس کھاد بن گیا ہے اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے اور وہ پلانٹس جو ہے وہ بکری نے کھا لیے ہیں اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے کیسے جمع گے اس کے اجزا وہ اجزا ضلع ررد جب ہم زمین کے اندر گند ہو جائیں گے کھوئے جائیں گے فی جدید کیا پھر ہمیں ہمیںئی تکلیف جو ہے عطا ہو جائے گی ملہوم میں نکائے رب ہند حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل راب دل رہیس تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا فرورگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا رحم فرمائے گا آپ اگر مخلص تھے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں حالانکہ بے وقوف یہ دیکھے کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا گدریجی سے اجزا آئے ہیں سارے ایٹرمز وہیں سے آئے ہیں وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے اور یہ توفاقوں بالکل موت اللہ وہ کلا کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے سما رب بالکل تل پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے و لو ترا اس دن مجرم نہ سور اور کاش کے تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے رب نا افسر وہ کہنے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی اب ہم نے سن لیا ہر بات جو ہے ہم نے پا لی تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے نا مل سالحان اب ہم ایک عمل کریں گے اندا منہ کے نوں اب ہمیں یقین آ گیا ایمان کیا ایمان سے بھی آگے کی بات اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جزا کا وقت ہے یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا بلو شینا لاطینا گرنا نفسر ہوتا ہے منی لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے پختہ ہے صادر ہو چکا ہے لا جہن جنت مناسم کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے جو باغی تھے ہمارے اب ان کو اس جہنم کے اندر جہیں کر فضو گے بیمار لسی تم لکھا یوم کو بھاگا اب چکھو ذرا مگا اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا انا نسیحکم ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا اب ہم سے بات نہ کرو رات تو کل اب ہم سے بات نہ کرو وزوقو عذاب اور کھل دو دماغ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو ان دماو میں نو بے آیات ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہے خرو سجدن وہ سیدے میں گر پڑتے ہیں وہ سب بہو اور وہ اپنے پروردگار نگار کی ہم کے ساتھ تصویر کرتے ہیں وہ ہملہ یہ اور وہ گھمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ آیتیں سجدہ ہے جنوب مزاج ہے رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں علیحدہ رہتے ہیں رات کو یبی تو ندرب سجدم وق عامہ ایک تو وہ شخص ہے کہ سالگار پاس ہوتا رہتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں یا ربہم رب ہم تمان اپنے رب کو بلا پکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی انہیں امید بھی ہوتی ہے لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہم فرمائے مغفرت فرمائے لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے وہ اما را ہوگی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری ہماری زداجوئی کے لیے فلا تعظم الرسوماؤقی الحمد القرت آج انہیں تو کسی جان کو نہیں معلوم کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا فلاں تعلق کو کوئی نہیں جانتا اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ ماں عین ان رات ولا عضل سمیت ماں خطرہ لا کلب بشر باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا یہ قرآن مجید مزک ہے جن کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اصل نعمتیں جنت کی ہے وہ تو یہ فلاں علمسل کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جزام بیما کانو یا من ہوگا ان کے اعمال کا اب امن خانہ مومن کمن تو بڑا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو کیا ان کا انجام برابر ہوگا لا یس نہیں،, نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے امن نذیم عامن یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فرحوم یا ناتر ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا نز الم بیما کانو یا اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی نز العرمی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے آیا ہے اونٹ پر آیا ہے آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے یا آج کار سے اتر رہا ہے تو اب یہ نزیل ہے اس وقت اس نظیر کے لیے نزل فوری طور پر موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں یہ نزل ہے پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے وہ وہاں پر اس نے اشتراحت کی ہے اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا یہ ضیافت زیف اب بنا ہے وہ تو جیسے آیا ہے وہ نزیر ہے اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب زیف ہے وہ پھر ضیافت ہوگی تو وہ چیزیں جو ہے مالا این الرات بلا حضر سمیت وبا ادا قلب بشر یہ اصل میں ضیافت خدا ہے اور یہ نزول ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے محمد ندی میں فسک اوف ماباہ اور جو لوگ سرکش ہو تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانا آگ ہے کلا اراد منہا جب بھی وہ چاہیں گے کہ سے نکل بھاگے وہ عید پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا وکیل لہو زو کو اداب النارزی کل تم بھى اور ان سے كہا جائے گا چكو مزا اس اداب کے جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے ون ازی قل من اذابل ادنا اکبر لعال یار جیول یہ ہے آیت نمبر اکیس اس سورہ مبارکہ کی اور آیت نمبر اکتالیس تھی سورہ الروم کی زہر الفساد و فی البر بر بر ببار قسمت اب لو لال لہم یار ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں شاید یہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کریں پر فرمایا ہم لازمن انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا ادنا اذاب الدنا دون الاکبر اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لال شاید کہ یہ جاگ جائیں شاید کہ ہوش میں آ جائیں شاید کہ لوٹ جائیں شاید کہ توبہ کریں یہ بات جو ہے آ چکی ہے رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تمبی کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بید محمد ذکر آیا تو ربیان تھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا یعنی یہ تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا اپنا جو فلسفہ بھگاڑ رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تفکیل کر رہا ہے پھر بھی اس سے اعراض کرے تم بار دان رہا ان نام المجرمینا منتقم ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے ولقدات ناموسل کتاب و فلاکن فیمریت لکھا ہی اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور یہ جملہ متردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب مراج میں حضرت موسا سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسا ہی سے ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہ کیجئے لیکن زیادہ جو کریم قیاس ہے جو سیاق و ثباب سے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھے اس بات میں کہ جو کتاب بوسا کو دی گئی تھی وہ واقع اللہ کی طرف سے تھی کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حضور سے کتاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سکون جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت بوسا کو اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم و جا اللہ حضل بنی اسرائیل اور اس کو ہم نے تھا بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ جنا مل امت عی عہد الہ اور ان میں سے بلم نے ایسے امام اٹھائے پیشوا اٹھائے رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے تولاد کی تعلیم کرتے تھے تولاد سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے ابعاروف نہیں مکر کرتے تھے لمبا صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی ربیش اختیار کر لیں اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ ایش زیادہ سے زیادہ ڈالر جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو مدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا کوئی مصیبت بھی آئے گی کوئی تکلیف بھی آئے گی کوئی آپ کو ستائے گا بھی گالیاں دے گا اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اگر بڑی اسرائیل میں سے اللہ تعالی نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جالنا منہم امت یادونہ بے امر نہ صبر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت اسپیئر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریق الاوقات اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں مسجود ملائق بنایا ہے اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو سمجھیے کہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے تو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں آدمی ارادہ کر لے ہمت کرے فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے و جال منتنا بے امر نہ لمبا صبر و کانو بے نہ ایک تو یہ کہ صبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو ان نہ رب کا ہوا یقل البین قیامت فی ماں آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے اولم یاد لہوں کا ماہلکھنا قبل ہی من القرون فیمساک کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لیے ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی مساکن میں اپنے شہروں میں اور ایک مفہومت جن میں اب یہ پھر رہے ہیں یہ جاتے ہیں اور سموج کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت علوم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہے بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھس گئے ہیں اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے وہ, وہ پانی کی قبر کے اندر وہ نفر ہوئے ہیں بار یہ تمام چیزیں جو ہیں جو تم پھرتے ہو آتے ہو جاتے ہو انہی لوگوں کے مساخم کے اندر تم پھر رہے ہو ان نفیزہ نے کرے آیات نفلا اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سنتے نہیں ہو اب علم نسوک الما دل جلوس <الْجُرُس> کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر دے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو چٹل پڑی ہے بےآب و گیا ہے اور نقر جو وہی پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے وہ یقینا متا حاضر فت ہو ان کو تم اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مسلمانوں یہ قیامت یا آغاب یہ کب آئے گا یوم الفتح لا یون فاول کفر و کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے یوم الفت ہلافاء اللزین کفر و ایمان اوم وہ لاہوم اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں فارض الحم تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے ان سے درگزر کیجئے ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے منتظر ان منتظرون منتظر آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فارک اللہ علیہ ولکم فرقرآنعظیم نفا نی ویا کم بلآیات اور ذکر کی